أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن الله لا يطأ عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يضبركم في الأرحام كيف لا слаحنا إلا هو العزيز الحكيم ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا ہی صحیح ان اس پر کچھ بھی کوئی چیز بھی مقفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے فی العرضی زمین میں والا کسن اور نہ ہی آسمان آسمان و زمین میں سے کچھ بھی اللہ تعالی پر پوشیدہ نہیں ہے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 حکمت والا ہے کمال حکمت والا ہے اللہ سبحانہ و ہوگا نے دونوں ایتوں میں عزیز اور ضلع کام ہونے کی دلیل بیان فرمائی ہے اس لیے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے واللہ و اللہ عزیز ال ظلم اللہ تعالیٰ خوب غالب اور بدلہ لینے والا تو اس کی دلت اور وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر زمین آسمان میں سے کچھ بھی مختی نہیں ہے لہذا اللہ کو غلبہ حاصل ہے اور کوئی چھپ نہیں سکتا تو اللہ سب سے انتظام لے لے گا اسی طرح اس صورت میں جو اللہ سبحانہ ہوا چالا نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی وجہ ان آیات میں ہے دعویٰ ہے سورت کا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی محبود برحق نہیں اور اگلی تقریباً تیرا سی آیات اسی دعوے کی تصدیق اور اس کے دلائل سے بھری ہوئی تو مقصد یہ ہے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 ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی بھی شکل و صورت اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے بنائی تو وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کیسے ہو سکتے ہیں ولدی یو سو بھی کی لڑائی نکلی کوئی ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا ہی شکلیں صورتیں بناتے ہیں اچھی یا بری خوبصورت کوئی زیادہ ہے کوئی کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سرخت ہے اللہ تعالی کی کاریگری ہے اور اختلاف کی مختلف شکلیں بنا کے اللہ تعالیٰ نے جہان کو رونق بخشی ہے دلہائی رنگا رنگ سے ہے رونق چمن اے اس جہاں کو ہے زیب اس تلاف یہ جو افطلاق ہے رنگوں کا شکل و صورتوں کا یہ اس جہان کی خوبصورتی ہے اور یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیوی بی کو ڈانٹنا پڑے تو اللہ تری بلوجھا چہرے پہ نہیں مارنا ولا تو کب پہ برا نہیں کہنا کبھی برے چہرے والی بدصورت اس کو نہیں کہنا والا صاح جرم اللہ فل اور ناراض ہو کے گھر سے پہر رات نہیں گزارنا اس کو اکیلا چھوڑو لیکن خود گھر میں ہی رہو تو یہ چہرے صورتیں اللہ سبحانہ اہن ہوا تعالی کی تخلیق کرتا اللہ تعالی کی پیدا کرتا ہے مذکر مونس ناریاں مادہ رنگتیں سیاہ سرخ سیز گندمی جیسی بھی اسی طرح کسی کو ناقص اور شلقت اللہ تعالی پیدا کرتا ہے کسی کو دان اور خلقت پیدا کر دیتا ہے کسی میں کوئی نہ کوئی نقص اور ایس رہ جاتا ہے اور کوئی بالکل صحیح سلامت وہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح کسی کا خوش قسمت ہونا یا بد قسمت ہونا حتہ کے عمر اور رشت یہ بھی سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے صحیح بخاری وغیرہ کی متعدد احادیث میں یہ بات مشہور ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی موت کا وقت اس کی عمر اس کا رنگ اس کا شقی یا سعید ہونا سب یا نیک وقت ہونا سب لکھ دیا جاتا ہے اور یہ سارا کام کرنے والا اللہ سبحانہ کھانا ہوتا ہے پھر آخر میں وہی بات اللہ تعالی دہرائی الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مقبول بادہ نہیں ہے العزیز الحکیم جو سب پر غالب ہے نہایت حکمت والا ہے بہت غالب بہت حکمت والا ہے تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے دعوے کا اس بات ان آیات میں ہے ولبی انسل انزل کا کتاب امن ہو آیا تو مقامات فن امل کتاب وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی منہ آیا تو مقامات اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں ہن امر کتاب وہی اصل کتاب ہیں کتاب کی اصل ہیں وہ اوقا متشاب اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشاب ملتی جلتی ہیں تو امین کلو فیص تب اونما شاہ بہام تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑھا پن ہے فیص طبی علامات شاہ ہو تو وہ اس میں سے اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو ملتی جلتی ہیں جن کے معنی ملتے جلتے ہیں ابتغاء الفطن تی وہ اس میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے وہ متشابہ آلات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کئی معانی میں ملتی جلتی ہیں تو اب اور اس کی تعویل اس کی مراد اصلی وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وہ راسو علم یقین اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آمن و ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہمارے رب کی طرف سے ہے اللہ اول الا الباب اور عقل مندوں کے سوا اور کوئی نصیح اگر اللہ پر وقف نہ کریں تو پھر مانا بنے گا وما فی ان متشاد آیات کی تعویر تفصیر اصل مراد صرف اور صرف اللہ تعالی جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آ من بھی ربینا جو علم میں پختہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے ایسے راستے علم لوگ بھی ان آیات کی تعلیم جانتے ہیں کتاب آیاتماد پرانے مجید میں یہاں پہ اللہ سے اٹھانا ہوا نے پرانے مجید کی چند آیات کو محکم اور چند آیات کو متشابہ قرار دیا ہے جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ سخن ولا نے قرآن مجید کی ساری آیات کو محکم قرار دیا ہے کتاب الحکیمت آیا سورہ سرہد میں علی نام را کتاب انکیمت آیا کو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں اور پھر تیسری جگہ پہ اللہ سن وعلیٰ نے قرآن مجید کی ساری آیات کو متشابہ قرار دیا ہے فرمایا ہے اللہ نزل کتابا متشاب اللہ نے اختر العدیث سب سے اچھی بات یعنی قرآن حاضر کیا ہے کتابن یہ ایسی کتاب ہے متشابحہ جو متشابہ تو ظاہری طور پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین جگہوں پہ قرآن کی آیات کے وہ کم یا متشادر ہونے کا بیان ہے اور تینوں جگہوں پر الگ الگ بات کہی اللہ سلخانہ و تعالیٰ نے لیکن الگ الگ بات تو کہی ہے مگر یہ الگ الگ بات آپس میں ٹکرا نہیں تضاد اور تناخذ نہیں ہے ان میں جہاں پہ اللہ سلخانہ وعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کتاب اس کی ساری کی ساری آیات وہ کم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن فرقان حمید کی جو آیاتینات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی خرابی اور کسی طرح کسی قسم کا کوئی نقص بالکل بھی نہیں ہے یہ سب محکم مضبوط رسید الاسلوب ہیں سارا قرآن ہی محکم اور جہاں کہا ہے کہ اس کی ساری آیات متشابہ ہیں وہاں پہ متشابہ تھے مراد کہ قرآن مجید فرقان امیر کی ساری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربض ہے ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربض ہے بے جوڑ نہیں کئی <تصفح> کلام <تصفح> ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں اس کا کوئی ربض اور جوڑ نہیں ہوتا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 ان کے اندر بھی اسی قسم کا وہ اسلوب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ جب شروع کر لے پڑھنا تو اس کو بے بےچینی لگی رہتی ہے جب تک ختم نہ ہو آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا, آگے کیا ہوا وہ اس انداز میں ایسی سلاست اور روانی اس کی ہے کلام ایسے ہی کئی علماء کرام وہ ان کی تحریک کا اسلوب اس انداز کا ہوتا ہے مسلے مسئلہ جن کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں نا مسلے کہ وہ جی خشک سا موضوع ہے پڑھتے ہوئے بندہ کا شکار رہے جی اس کو انتہائی آسان الفاظ میں سلیس عبارت میں اور ایسے تسلسل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بندہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے مولانا اس بن سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالی تعالیٰ رحمتہ ان کی تحریر میں یہ اسلوب تھا ان کی کوئی بھی تحریر آپ اٹھا لیں پڑھتے پڑھیں تو بس بندہ چلتا ہی جاتا ہے پڑھتا ہی جاتا ہے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 اور کچھ دوسری آیات متشابے ہیں اس سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن میں تحگیر کی گنجائش باقی ہے تو جن میں تحبیر کی گنجائش نہیں ان کو امر کی تاز قرار دیا ہے اور جن میں تحبیر کی گنجائش ہے ان کو متشابے قرار دیا ہے اور وہ جو متشابے آیات ہیں ان میں تحبیر کی گنجائش تو ہے لیکن اس کے باوجود اس کی صحیح تعویل اہل علم جانتے ہیں اور جو بھی اس کی غلط تعویل کرے گا غلط تفصیل کرے گا اس کا ناطقہ قرآن مجید کی آیات سے ہی بند کر دیا جائے کنو بندہ اور وہ لوگ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 اور متشابہ آیات میں وہ آیات شامل ہیں کہ جن کی تقسیم وہ اہل ایمان کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتی تو ان پر اجمالی طور پر مجمل طور پہ بندہ ایمان لے آئیں گے کافی ہے تو اب وہ لوگ جن کا مقصد نقطہ چینیاں کرنا ہے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 ختم ہو جاتا ہے مانا اس کب و کبر ثابت ہو جاتا ہے اب اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور رحمان علی الارش کا رحمان عرش پر مستوی ہوا کیسے مستوی ہے عقل کے ذریعے نہیں جانا جاتا اس پر جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسے ایمان لے آؤ با اللہ نے کہہ دیا کہ رحمان عرص پر مستدی ہے مان لو اللہ تعالیٰ عرض پر مستدی ہے کیسے مستدی ہے کما غریب شاعی ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے شاع نشان اللہ سبحانہ بہانا ہوا تو بہتر جانتے ہیں کہ کیسے مستدی ہے اللہ نے دعویٰ کیا ہے ہمارا ہے ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ سچا ہے مسقتوں میں اللہ اللہ سے زیادہ بات میں سچا اور بھرا کوئی نہیں اجمالی طور پر ان پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پر رات کے تیسرے پہر میں اترتے ہیں آخری پہر میں کیسے اترتے ہیں کمائی علی تو نیشانے جیسے اللہ کے شاید شان سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں رات کا تیسرا پہر آخری پہر شروع ہو رہا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کسی نہ کسی جگہ پہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اترتا کہتا ہے کہ ہر وقت اترتا ہی رہتا ہے عقل نہیں سمجھ سکتی اس بات کو اللہ سبحانہ بھرنا ہوا نے جیسے کہہ دیا مان لو یہ ہے متشابہات ہاتھ پر ایمان لانے کا کہ اجمالی طور پر جیسے کہا مان لو بس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 یاد کا معنی ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارا ایمان ہے کیسا ہے کمایولی کو دشان ہی جیسے اللہ کے شاعن شان اللہ نے فرمایا حضر صوبافان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں یون فکو کے فجے شاہ اللہ جیسے چاہتا ہے فرض کرتا ہے ہمارا ایمان یتین ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں اللہ ان سے خرچ کرتا ہے کیسے کمایولی کو شام ہم اس کا معنی کرنے سے گریز نہیں کرتے مانا کریں گے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 اہلِ کتاب کو نصارہ کو بھی تنوی ہے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ صلاط وسلام کو اللہ تعالی نے کہا ہے کلیما کو ہو الفاح کہ عیسیٰ علیہ سلاط والسلام اللہ کا کلیمہ ہے فرمایا وہ روح رمین ہوں عیسا علیہ اللہ اللہ کی طرف سے روح ہیں اب یہاں سے وہ عیسا کے اللہ ہونے پر ذرا عزت لال کرتے ہیں اللہ کا کلمہ اللہ کی روح تو پھر اللہ یا اللہ کا بیٹا ہوا نا عزت لال کرتے ہیں وہ اس سے لتشاد ہیں اس میں تعمیر کی گنجائش کھینچا پانی کرتے نکالتے ہیں لیکن دوسری آیات میں اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے اس فصلے کو واضح طور پر حل کر دیا پر میں ان ہُوا اللہ ابد انا علیہ سلاۃسلام وہ تو صرف بندے ہی ہیں ہم نے ان پر انعام کیا ہے تو محکم کم آیت میں آ کے اس میں جو تعبیر انہوں نے غلط کی اس کو رد کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ سلامات عیسا ان کا مسئلہ آدم عیسا علیہ السلاطلام کی مثال اللہ سبحانہ بنا ہوا کہ یہاں آدم علیہ السلاط والسلام کی طرح ہے اب آدم کیا ہیں اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے اور رسول تو عیسا بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں امب الدین فی قلو ہی زی یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ ہی محل فکنا جوئی ہے فتنہ تلاش کرنا ہوتا ہے وہ وہ کم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور چونکہ وہ کئی معانی کا استعمال رکھتی ہیں اس میں کئی ایک معنوں کا استعمال موجود ہوتا ہے اس لیے وہ اسے وہ معنی بھی نکالتے ہیں جو قرآن مجید کی سری ناک کے خلاف ہوتے ہیں اب جیسے روح منہو اور کلیما تو ہو سے وہ گانا نکال لیا عیسائیوں نے جو قرآن کی صحیح نقص ان ہوا انہا کے خلاف ہے تو کتنا جو کتنا پرور لوگ ویسے کام کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں ہم اس کی اصل مراد تلاش کر رہے ہیں ابت الفطن سگف تیغ عمروں مین سیدہ آیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو ار الالباب تک پڑھا روایت کر اللہ ار الالباب اور فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متثرہ کے ہاتھ کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ سارا نے ذکر کیا ہے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 ان باتوں پر جو کا تو ایمان رکھا جائے اور ان کی تفصیلات کے بارے میں بحث نہ کی جائے ببا علم ابی اللہ عضاللہ اور اس کی تعویر صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے براسک علم یا اور جو راسد پھر علم ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کی طرف سے ہے اکثر اعلم اعما یا سیرا کما علم اس کا ابیرہ ہوں اللہ جہاں پر وقف کرتے ہیں ور راس فی فری علم سے اگلا نیا کلام شروع کرتے ہیں یعنی مراد یہ معنی بن جائے گا کہ متشابہ آیات کی اصل مراد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا حتا کہ راسخ فی علم بھی نہیں جانتا علم اللہ پر وقف کرنے سے یہ مانا بنتا ہے اور جو راسخ فی علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کے ان ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ ہوا کی طرف سے ہی نازر کردہ نازر شدہ ہیں اور کچھ آئمہ کا کہنا ہے کہ وراز گونا پھر علم کا جو لفظ ہے اس کا لفظ اللہ پر اٹک ہے یعنی فما علم ورونا کے علم کہ اہل زیب جن کے دلوں میں کزی اور کیڑا پن ہے وہ آیا پہ کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے ان کے فاصد معنی مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں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 ان اللہ پہ وقف نہ کرنے سے معنی یہ بن جائے گا کہ راسد پھر علم لوگ بھی ان آیات متشابہات کی تعظیم اس کی اصل مراد اور ماہنہ سمجھتے اور جانتے ہیں اور جو اہل زیر ان کا غلط معنی نکالتے ہیں راسد پھر علم لوگ ان کا رد کرتے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اقباس ببی اللہ تعالی عنہ کے لیے روحاتی ہے اللہ مفق کے حوفی دین وائل حکا وین اس کو دین کی سمجھ عطا کر وائلن حکا اور اس کو تعویر کا علم سکھا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ راستے فی العلم لوگ جو ہیں وہ آیات متشابہات کی تعویر بھی سمجھتے اور جانتے ہیں کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے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 یعنی اگر تعیر کا معنی کریں اصل حقیقت تو پھر عل اللہ پر وقف ضروری ہے ہما یا علم استا ہوں الا حقیقت اصل یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اگر تاغیر کا معنی کریں تفصیل بیان وضاحت پھر راہ سے خون الم وہ اللہ کا راقب ہو جائے اس کی و لفتیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور علم میں پختہ ہو راسب لوگ جانتے ہیں یقینا آمنہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے کُل جو ربینہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے ما یز الباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر فکل مند ہی ربانہ لاتو ذول روانہ بعد حدانہ اے ہمارے رب تو ہمارے دیروں کو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ فرمانا و حبلانہ مل کا رحمہ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر ان نہ کا یقینا تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے ربانہ اے ہمارے رب ان نکا جام الناس یوم وقی تو لوگوں کو ایسے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے یقینا اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان دو آیات میں وہ دعا ہے جو راستے پھر علم لوگ علم میں پختہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہدایت اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین یہ اہل علم کا وزیرہ اور طریقہ احکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب سب اس طلبی اللہ دین ہی. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا تو یہ اہل ایمان کا راستہ فر علم لوگوں کا طریقہ احکار اور انداز ہے کےول اللہ تعالیٰ سے رسوخ اور سامع قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں